و لذیندما اللہ عن آخر اور وہ لوگ جو نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ کو دوسرا معبود الہ اللہ تعالیٰ عباد الرحمن کی مزید سفت بیان کرتے فرماتا ہے کہ وہ جو اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرتے اور یہ سب سے بنیادی اور سب سے بڑی شرط ہے عباد الرحمن ہونے کی اللہ کے بندے ہونے کی کہ ایک اللہ کی عبادت کی جانا اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جانا اور عبادت میں چونکہ سب سے بڑی چیز دعا ہے اس لیے اللہ نے یہاں پر دعا کا ذکر کیا عبادت ہی اصل مغذ ہے دعا کا اور اسی اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا سب سے بڑا شرک ہے شرک اکبر میں سے بھی سب سے بڑا شرک کہ جس کو جس میں لوگ آج پڑے ہیں کوئی نظر ننازے دینے والے تو کم ہوں گے غیر اللہ کو سجدے کرنے والے تو اتنے زیادہ نہیں ہوں گے لیکن سب سے زیادہ جو غیر اللہ کو پکارا جاتا ہے یا فلان یا فلان تو یہ ہے جو سب سے بڑا شرک ہو یعنی کہ شرک میں سب سے بڑی جو یعنی کہ اس کی شکل و صورت ہے اسی قرآنِ کریم میں زیادہ تر دعا ہی کا ذکر آتا ہے شر کے حوالے سے تو فا ودین علیہ العن اللّہ عََََََََََََََََََََََََن آخر کہ وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی اور الٰٰ كو نہيں نہيں پكارتے اور سے دعا نہيں نہيں نہيں اور کو ان كے حايع فريدى نہيں مانگ مانگتے مل قتل نفص الۃۃ الرم اللّہ اللہ بالحق اور نہ ہی قطر کرتے ہیں ایسی جان کو اللّى حرم اللّہ جس کو اللّہ نے حرام کیا ہے إلا بالحق مگر حق کے ساتھ یا جہاں پر جس کو قتر کرنے کا حق ہے تو یعنی کسی جان کو ناحق طور پر قتل نہیں کرتے کسی کسی کا ناحق طور پر خون نہیں بہاتے تو جو ان کی مزید صفت بند اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی ان کا تعلق کیا ہے کہ اللہ کی خالص ہو کر مخلص ہو کر عبادت کرنا کسی کے ساتھ اس کو شریک نہ کرنا اور بندوں کے ساتھ بھی کوئی ظلم لاتی نہیں اور جب اللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کا ذکر کیا جو سب سے بڑا ظلم ہے تو اس کے ساتھ ہی قتل کا ذکر کیا جو کہ بندوں پر ظلم ہے تو اسماعیٰ ولاء نفس نفصلۃ حرم اللہ اور نہیں قطر کرتے اس جان کو جس کو اللہ نے حرام کیا اور حرام اللہ نے کس جان کو کیا ہے اصل یہ ہے کہ ہر جان حرام ہے اصل یہ ہے کہ ہر جان حرام ہے اللہ بالحق سوائے حق کے ساتھ یعنی جس کو قطر کرنے کا حق ہے تو اگر تو مسلمان ہے تو اس میں تین ہیں جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لا الدم دم امر مسلمین کہ کسی مسلمان کا خون حلال نہیں ہے اللہ بحتاث مگر تین میں سے ایک حالت میں وہ کیا ہیں ذانی قاتل اور طارق الدین ہی المفارق الجماعتی ہی کہ جو شادی شدہ ہو کر بے ذنا کرتا ہے اور کسی کو ناحق طور پر قتل کرتا ہے یا تیسرا کیا ہے جو اپنے دین سے اسلام سے مرتد ہو جاتا ہے تو یہ تین وہ لوگ ہیں کہ جن کا اسلام میں قتل اس کو ان کے حد کے حد کے طور پر ان کو قطر کیا جاتا ہے یعنی شادی شدہ ضانی ہے سنسار کیا جاتا ہے اور کسی کو نہ کسی نے قتل کیا ہے تو اس کو کساسوں سے لیا جائے گا اور اگر مرتد ہو جاتا ہے دین سے تو اس کو بھی قتل کیا جائے گا اس کو توبہ کے موقع دیا جائے گا اگر توبہ کرتا ہے تو قتل, اس کو قتل نہیں توبہ نہیں کرتا تو اس کو قتل کیا جائے گا لیکن آپ کہیں کہ اس میں اور بھی چیزیں آتی ہیں اور بھی کئی کے لوگ ہیں جس طرح کہ جادوگر ہے تو جادوگر کو بھی قتل تو جادوگر بھی کافر ہے وہ بھی مرتد ہے حقیقت میں وہ بھی جادو کرنے سے کافر ہو چکا ہے دین سے خارج ہو چکا ہے اور بلکہ اس کی سزا جو ہے وہ مرتد عام مرتد سے بھی بڑھ کر ہے عام مرتد کو تو توبہ کا موقع دیا جائے گا لیکن جادوگر جو ہے اس کو توبہ کا موقع بھی نہیں دیا جائے گا اسی طرح دین کا مزاق اڑانے والا یہ بھی مرتد ہے یہ بھی کافر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تان بازی کرنے والا آپ میں یہ بھی مرتد ہے یہ بھی کافر ہے تو اس لیے جتنے بھی باقی اس طرح کے لوگ ہیں وہ سبھی تیسری اس چیز میں آ جاتے ہیں کہ جو دین دین سے مرتد ہونے والا کسی بھی شکل صورت میں کیوں نہ ہو چاہے وہ شرک کر کے کفر کر کے یا کسی بھی اس طرح کا کام کر کے کہ جو دین سے خارج کرنے والا ہو حتی تک اس میں تارک نماز بھی ہے نماز کو پوری طور پر نہ پڑھنے والا اس کے بارے میں بھی اس کو بھی قتل کرنے کی جو سزا ہے اور وہ بھی کیوں ہے کیونکہ وہ کافر ہے دین سے مرتد ہے تو یہ ہے اللہ بالحق جس کو قتل کرنے کا حق ہے اگر مسلمان ہے تو اور اگر مسلمان نہیں ہے کافر ہے تو تب بھی کافر کو ہر کافر کو قتل کرنے کا حق ہے ہاں ہر کافر کو قتل کرنے کا حق نہیں ہے صرف اس کافر کو قتل کرنے کا حق ہے جو مسلمانوں کے ساتھ جنگ کی حالت میں ہے جس کو ہر بھی ہر بھی کافر کہتے ہیں جب کہ وہ کافر جس کا آپ کے ساتھ معاہدہ ہے جس کو آپ نے پناہ دے رکھی ہے یا اس طرح کی چیز ہے جو آپ کے پاس ملک میں آپ کے پاس ضمنی کے طور پر رہتا ہے تو ایسے شخص کو ایسے کافر کو بھی قتل کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے جس طرح کہ نبی وصلیہ کا فرمان ہے من قتل معاہدن لمبی لم رائے راحۃ کہ جس نے کسی ایسے کافر کو قتل کیا جس کے ساتھ معاہدہ ہے تو جنت کی وہ آدمی خوشبو بھی نہیں پائے گا یعنی اس قدر جرم ہے اس قدر گناہ ہے تو حتیٰ کہ کسی عام کافر کو بھی قتل کرنا جائز نہیں حتیٰ کہ وہ کافر اسلام کے خلاف جنگ کر رہا ہو اسلام کے خلاف کوئی سازش کر رہا ہو یعنی کسی بھی ایسی کیفیت میں ہو کہ جس میں اسلام کو کوئی نقصان پہنچاتا ہو اسلام کے خلاف جنگ کی حالت میں ہو. کسی بھی انداز سے کیوں نہ ہو چاہے براہ راست وہ لڑ رہا ہو لڑنے والوں کی مدد کر رہا ہو ان کو کسی بھی انداز سے سپورٹ دے رہا ہو ان کی مدد تائید کر رہا ہو کسی بھی لحاظ سے بات چیت کے اندر یا پراپنڈے کے اندر یا مال دولت کے اندر یا کسی بھی لحاظ سے وہ سبھی وہ حربی کافر میں شمار ہوں گے اس لیے بعض لوگ جو دھوکہ کھاتے ہیں کہ ہر بھی کافر صرف وہ ہے جو میدان میں لڑ رہا ہے مسلمانوں سے صرف وہ نہیں ہے ہر وہ کافر جو پیچھے اپنے ملک میں اپنی حکومتوں کی تائید کر رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف وہ سبھی کے سبھی ہر بھی کافر ہیں مرد ہوں یا عورتیں ہوں سبھی کے سبھی اسلام کے دشمن ہیں کافر ہیں ہر بھی کافر ہیں کہ جن کو اسلام نے قتل کرنے کی اجازت دی ہے اور حکم دیا ہے کہ جہاں کہیں بھی ان کو پاتے ہو ان کو مارو قتل کرو تو اس لیے اس کو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کیونکہ بعض کہتے ہیں کہ صرف وہ کافر جو آپ کے خلاف جنگ میدان میں ہے صرف وہ ہے آج صرف میدانوں کی بات نہیں آج کے خصوصاً آج کے دور میں یعنی کہ جنگ کی کیفیت پہلے زمانوں سے کافی بدل چکی ہے اگرچہ پہلے زمانوں میں بھی جنگ کے علاوہ بھی ایسے ہوتے تھے جو پیچھے سے ان کو سپورٹ کرنے والے ہوتے تھے مال دینے والے ان کو اصلے پہنچانے والے طرح طرح کے اس طرح کی چیزیں لیکن آج اس سے کہیں بڑھ کر ہے کہ پراپیک گنڈے کے اندر بات چیت کے اندر میڈیا میں اس کی چیزوں کے اندر ان کو کسی لحاظ سے بھی ان کو سپورٹ کرنے والے ان کی تائید کرنے والے سبھی کے سبھی وہ حربی کا آفر ہوتے ہیں تو یہ بھی وہ لوگ ہیں جن کو قتل کرنے کا حق ہے جن کو قتل کرنا جائز ہے تو اس میں ماں ولا اختون نفصلۃ اللہ اللہ حق اور نہیں قتل کرتے ایسی جان کو جس کو اللہ نے حرام کیا اور ہر جان اصل حرام ہے اللہ بالحق سوائے جس کو قتل کرنے کا حق ہے مسلمان ہے تو جس طرح بتایا ہے کہ تین طرح کے لوگ اور اس کے علاوہ ہر بھی کافر مولانا یا اور تیسری ان کی صفت کیا ہے کہ وہ زنا نہیں کرتے کیونکہ زنا کے بارے میں جس طرح سے اس کی کباعت کا ذکر آتا ہے مولا تقرب و ذنا انکار فاحشہ کہ ذنا کے قریب ہی نہ جاؤ کہ جو بہت ہی برا اور یعنی کہ بہت بڑی بدکاری اور بہت برا رستہ ہے اور یہ تینوں چیزیں جس کا احساس مل کر آیا ہے تینوں ہی چیزیں نبی صلی اللہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمائیں تو آپ مائک کے کہ آپ سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑے گناہ کیا ہیں تو آپ مائک انتظا علیہ اللہ و خالہ کق کہ جس اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنائے پھر پوچھا گیا اس کے بعد کون سا ہے آپ مات ان تخت الدق حشیت یہ کہ اپنے بیٹے کو قتل کر کرے اس ڈر سے کہ وہ تیرے ساتھ کھائے گا یعنی کسی کو نہ قتل کرنا پھر پوچھا کہ اس کے بعد کیا ہے امات انتظان حلیر تجارق کہ اپنے پڑوسی کی بیوی سے اس کے ساتھ یعنی کہ رضامندی کے ساتھ اس سے ذنا کرے یعنی آپس کے معاملات طے کر کے اس کے ساتھ زنا کیا جائے تو یہ وہ سب سے بڑے گناہ ہے کہ جن کو آپ نے یعنی کہ قرآن کریم اللہ نے یہاں پر بیان کیا اور اس کو اکمل نے حدیث میں اس کا ذکر کیا اور میں یہ کا اور جو بھی یہ کام کرتا ہے یہ تینوں میں سے کوئی کام کرتا ہے علقا تو پائے گا بہت بڑا گناہ یلقا اسام اسامہ کا لفظ جو یہاں پر کیا گیا ہے کہ بہت بڑا گناہ اور بعض علماء نے اس کا معنی کیا ہے کہ جہنم کی ایک وادی اسامہ سے مراد یعنی ایک جہنم کی وادی ہے اور ویسے گناہ بھی ہے اور وادی بھی ہو سکتی ہے کوئی شک نہیں کہ دونوں ایک دوسرے کے لازم و ملزوم ہے کہ بہت بڑا گناہ پائے گا تو انجام کیا ہوگا جہنم ہوگا اور جہنم کی وادی اس کا انجام ہوگا تو اسماعیل کہ جو بھی یہ کام کرتا ہے وہ پائے گا القاسامہ پائے گا وہ بہت بڑے گناہ کا مرتکب ہوتا ہے یا وہ جہنم کے اس وادی میں اسے جائے گا یو عاف اللہ اس کے لیے دگنا عذاب دگنا کیا جائے گا زیادہ کیا جائے گا یوم القیام قیامت کے روز و اخلدی ہی مہانہ اور وہ رہے گا اس میں مہان زلیل و خوار ہو کر ہمیشہ رہے گا اس میں و خوار ہو کر تو اس سے مراد کیا کوئی توحید پر مسلمان ہے یا کہ مشرق ہے جو پہلے پہلی صفت کیا ہے لاء دعن ما اللہ علیہ آخر کہ جو اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں پکارتے اس کا مطلب کہ جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتا ہے وہ شرک کر رہا ہے اور مشرک کے لیے ہمیشہ کے لیے جہنم ہے اس لیے تینوں صفتیں ایک ساتھ ہیں کیونکہ باقی جو دونوں چیزیں ہیں کسی کو ناحق طور پر قتل کرنا یا ذنا کرنا ہاں یہ کبیرہ گناہ تو ضرور ہیں لیکن ہمیشہ کے لیے جہنم میں رکھنے کے لیے ان یعنی کے ضروری نہیں ہے کہ آدمی ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے لیکن پہلی جو صفت ہے وہ ایسی ہے کہ جو آدمی کو دین سے خارج کر دیتی ہے کو کافر مشک بنا دیتی ہے تو چونکہ جو, جو وہ, وہ کام کرتا ہے جو تو پھر اس کے لیے ہمیشہ کہ یخلطفی مہانہ کہ جس جہنم کے اندر ہمیشہ رہے گا تو اسی لیے علما بات ہے کہ یہاں پر تینوں صفتیں ایک ساتھ ہیں کہ جس نے یہ تینوں کام کیے لیکن جس نے پہلا کام یعنی دوسرا یہ تیسرا کام کیا پہلا نہیں کیا ظاہر بات ہے جس کا جس طرح کہ اہل سنا کا عقیدہ ہے کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے توبہ ہے اور اللہ تعالیٰ چاہے تو خود بھی اپنے فضل سے اس کو معاف کر دے اور یا اس کو جہنم میں اگر ڈالے گا بھی تو پھر یہ خلود نہیں ہوگا ہمیشہ کے لیے نہیں ہوگا بلکہ وہ ایک وقت تک کے لیے اپنی سزا کو پور پانے کے لیے تو میں ہمیں یہ فالدال کا جو بھی یہ کام کرتا ہے تینوں کام یا القاسام تو پائے گا بہت بڑا گناہ اور اس بات جہنم کی وادی سے دوچار ہوگا یودا له العذاب یوم القیامہ قیامت کے دن اس کے لیے دگنا عذاب کیا جائے گا اور دگنے عذاب سے مراد یہیں یعنی عذاب کی سختی اور شدت کہ جس میں اس کے لیے جس طرح اس نے شرک کیا تھا اور اس طرح کے طرح طرح کے کی جرم کیے تھے تو ایسے ہی اس کے عذاب کی بھی طرح طرح کی اس کی شکلیں ہوں گی اور اداف کے اندر یعنی کہ عذاب کی شدت بھی ہو سکتی ہے عذاب کی مختلف طرح کی شکلیں صورتیں بھی ہو سکتی ہیں کہ جس طرح جہنم کے عذاب کی مختلف شکلیں صورتیں ہیں مختلف اس کے انداز ہیں بخل الفی مہانہ اور رہے گا اس جہنم کے اندر ذلیل و خوار ہو کر کہ جس طرح اس نے اللہ کی عبادت سے تکبر کیا تھا اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کر شریک کر کے اس نے اپنے آپ کو یعنی کہ دنیا کے اندر تکبر سے کام لیا اور کسی کو قتل کر کے یہ چینے کی تو اسی کے مقابلے میں آج اس کو اسی قدر و خوار کیا جائے گا اللہ من تاب بامن و عمل عمل صالحہ سوائے وہ شخص کہ جس نے توبہ کی و عامل عامل صالحہ عمل کیے نیک عمل فعلائے کعبی اللہ ست ہی تو یہ وہ لوگ ہیں یہ اللہ کے اللّہ بدل دیتا ہے سیاحت ان کے گناہوں کو حسناتین نیکیوں میں بکان اللہ عفور رحیمہ اور ہے اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا کہ جس نے یہ گناہ تو کر لیے شرک بھی کر لیا اور بھی اس طرح کے بڑے بڑے گناہ کر لیے لیکن اس کے بعد اللہ سے توبہ طائب ہوا اور ایمان لایا سچے طور پر اور نیک عمل کیے تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے اللہ تعالف ماتا ہے کہ جن کے اللہ تعالیٰ گناہوں کو نیکیوں بدل دیتا ہے اور اس عائد کے بارے میں بعض روایات آتی ہیں کہ بعد صحابہ جب آپ کے پاس اسلام قبور کرنے کے لیے آتے ہیں اور انہیں میں امر ابنآس کا ذکر بھی آتا ہے اور امر بن ابن عاص ان لوگوں میں سے ہیں کہ جو اسلام کے بدترین دشمنوں میں سے تھا اور اس کا باپ عاص بن وائل جس کے بارے میں آپ سنتے رہتے ہیں کہ اس کی اسلام کے خلاف آپ کے خلاف کیا دشمنی کیا کیا انداز سے تو خیر تو یہ جب اس کے دل میں اسلام کا یعنی پیدا ہوا تو بتاتے خود کہ میں آپ سرسوں کے پاس گیا اور اسلام بیت کرنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا اور آپ سے کہا کہ اپنا ہاتھ بڑھائیے بیت کرو میں تو جب آپ نے ہاتھ بڑھایا تو انہوں نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا تو آپ میں اپنا, اپنا ہاتھ پیچھے کیوں کیا تو کہنے لگے کہ آپ مجھے پہلے یہ بتاؤ کہ اگر میں اسلام لاتا ہوں اسلام قبول کرتا ہوں تو کیا میرے سبھی گناہ معاف ہو جائیں گے ہر طرح کے گناہ جو میں نے کیے ہیں چھوٹے بڑے تو آپ میں کیا تم کو پتہ نہیں کہ السلام ہوں یہ دیکھو ماں قبلہ ما قبلہ ما کہ اسلام جو بھی کچھ اس سے پہلے کیا گیا اسلام سے پہلے سبھی کو گرا دیتا ہے سبھی کو مٹا دیتا ہے ایک دوسری بات کے اندر جب ما قبلہ کہ اس سے پہلے جو بھی ہے ہر چیز کو ختم کر دیتا ہے اس طرح توبہ جو ہے وہ کا ہر چیز کو مٹاؤ اور ختم کر دیتی ہے تو پھر انہوں نے اسلام قبول کیا تو کہنے تو اس پر یہ نازل ہوئی اس پر آیت نازل ہوئی اللہ من تاب و امن و و عامل عاملحہ کہ سوائے وہ لوگ جو جو توبہ طایب تو ہوئے اور ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو اللہ تعالی ان کی نیکیوں کو ان کی برائیوں کو نیکیوں بدل دیتا ہے اور اس کے بارے میں بھی صحیح حدیث میں آتا ہے کہ نبی ایک مسئلہ میں کہ میں جانتا ہوں اس شخص کو کہ جو سب سے آخر میں جہنم سے نکلے والا اور سب سے آخر میں جنت میں داخل ہونے والا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے جب اعمال نامہ اس کو پیش کرے گا تو اس کے چھوٹے گناہوں کو پیش کرے گا اس کے چھوٹے گناہوں کو پیش کرے گا اور اس سے اقرار کروائے گا کیا تو نے یہ گناہ کیا ہے تو آدمی ان گناہوں کا اقرار کرے کہ واقعہ میں نے کیا ہے اور اس کا انکار نہ کر سکے گا تو اللہ تعالیٰ معے گا کہ میں نے تیرے ان گناہوں کو نیکیوں بدل دیا ہے تو بندہ پھر کہے گا کہ اللہ میں وہ کچھ اور بھی گناہ ہے کہ جو میں یہاں پر نہیں دیکھ رہا تو رسولکم و صلی اللہ خوب ہنستے ہیں اس بات پر کہ انسان کی حرص اور اس کی لالچ کیا ہے کہ پہلے وہ اپنے چھوٹے گناہوں سے بھی پریشان تھا یعنی کہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس کو ڈر تھا خوف تھا کہ ابھی میری پکڑ ہوئی ابھی میں جہنم میں گیا تو لیکن جب وہ دیکھے گا کہ اس کے گناہ جو ہے نیکیوں بدل رہے ہیں تو پھر اللہ پھر تعالیٰ کو بڑے گناہ خود یاد دلائے گا کہ میرے اور بھی گناہ ہیں کہ جو یہاں پر نامہ امال میں مجھ کو نظر نہیں آ رہے ہیں یا میرے سامنے نہیں ہیں تو خیر کہنے کا مقصد کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو نیکیوں میں بدلتا ہے لیکن یہاں پر اللہ نے تین شرطیں رکھی ہیں گناہوں کو نیکیوں بدلنے کی ویسے تو توبہ کرنے سے آدمی اگر سچے دل سے توبہ طائب ہو جاتا ہے تو اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے لیکن گناہ کا نیکی میں بدل جانا ایک دوسری چیز ہے ایک دوسرا درجہ ہے جو اس سے بڑھ کر ہے اس سے ہے اس کے لیے کیا شرطیں ہیں اللہ سمات ہے اللہ من تعبہ کہ جس نے سچے دل سے توبہ کی اور توبہ کی جو پانچوں شرطیں ہم جانتے ہیں کہ آئندہ سے اس گناہ گناہ کرنے کا عزم کرنا اور گناہ کا احساس ہونا اس پر شرمندگی ہونا کہ واقعی گناہ میں نے کیا ہے اس کا اعتراف ہونا اور اس گناہ کو چھوڑ دینا اس گناہ کو چھوڑ دینا کلی طور پر اس سے نکل جانا اور پھر اگر کسی بندے کا حق ہے تو اس کو ادا کیا جانا اور توبہ اپنے وقت پر ہو تو اس انداز سے سچی توبہ ہو اور وہ آمن اور ایمان لایا ہو یعنی خالص توحید پر چلا ہو ایمان کا لفظ جب آتا ہے جس رم پہلے ذکر کرتے رہتے ہیں تو اس میں ایمان کے سارے وہ لوازمات ہر وہ چیز جس پر ایمان لانے کا حکم ہے وہ بھی اس میں آتی ہے اور ایمان لانے کی جو کیفیت ہے اسلام جو چاہتا ہے جس انداز کا ایمان وہ ایمان ہو اللہ دین آمن ولمس ایمان احمد کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں کسی طرح کے شرک کی, کی ملاوٹ نہ کی تو ایسا ایمان تو اس لیے وہ ایمان جو سچا خالص ایمان ہے خالص توحید ہے وہ عام اور توبہ کر کے ایمان لا کے صرف بیٹھ نہیں گیا بلکہ نیکیوں میں آگے بڑھا جس قدر اس نے گناہ کیے تھے اب اسی قدر وہ نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر آگے ہے تو یہ وہ تیسری شرط ہے خاص طور پر یعنی کہ امان ویسے تو طبعہ تو داری بات ہے کہ وہ یعنی ہوتی ہے ہر آدمی جب توبہ ہی کرے گا تو گناہ معاف ہوگا اور بنیادی شرط ایمان بھی ہے لیکن جو تیسری شرط ہے نا عوامی حاد کہ نیک عمل کرنا اب نیک عمل عام جو عبادت ہے وہ تو کرنا ہی کرنا ہے لیکن یہاں پر اللہ عالم جو مزید معنیٰ بل ہے کہ اس کا ان نیکیوں میں مزید آگے بڑھ چڑھ کر جس طرح کہ ہم صحابہ اکرام کے سیرت میں دیکھتے ہیں کہ ان کو کس قدر جب ایمان کے علا نے ان کو نیو سے نوازہ ہدایت ان کو توفیق اس کی ملی تو کس قدر ان کس قدر کی عبادتیں تھی کس قدر ان کی کوشش تھی کہ جس قدر وہ گناہوں میں تھے اسی قدر نیکیوں میں آگے اسے کہیں بڑھ کر تھے تو اس میں وہ عام اور نیک عمل کیے جو سنت کے مطابق اور سنت کے ونح کے مطابق ہوں فاول فا کے بدی اللہ حسیات ہی تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں بدل دیتا ہے اب اس میں مزید علماء افواتیں ہیں کہ اس کے گناہوں کا نیکیوں بدل جانا یہ تین شرطیں تو ہیں لیکن وجہ کیا ہے کہ گناہ کا نیکی میں بدل جانا کہ معمولی سی چیز نہیں ہے بہت بڑی بات ہے گناہ کا معاف ہو جانا یہ تو کوئی اتنی بڑی چیز یعنی کہ نہیں اللہ اللّہ تعالیٰ غفور و رحیم بخش دے گا لیکن گناہ کو نیکی میں بدل دینا ایک بہت بڑا درجہ ہے تو اس کے بارے وہ علم ہیں کہ یا تو یہ ہے کہ یعنی کہ اس کو ایمان لانے کے بعد وہ جس قدر گناہ کرتا تھا اسی قدر اب اس کی کوشش ہے اس گناہ اور گناہوں کے بدلے میں اسی قدر نیکی کرنے کا اس کا اس میں آگے بڑھنا یا پھر وہ کیا ہے کہ جب جو جو اس سے گناہ ہوئے ہیں ان گناہوں پر اس کو شرمندگی ہونا اس پر ندامت ہونا بار بار ان گناہوں کا احساس ہونا کہ میں نے گناہ کیوں کیے ہیں تو ان گناہوں کا یہ احساس اس کی ندامت اور اس پر پریشان ہونا پرشابان ہونا یہ اس بات کی یہ اس کے گناہوں کو نیکیوں بدل بدلنے کی ایک چیز ہے تو اس طرح کی وہ چیزیں کہ جو واقعی اور حقیقت میں اس لیے آیت جو ہے وہ ہر ایک شخص ہر ایک شخص کے لیے نہیں ہے آیت جو ہے صرف انہی کے لیے ہے کہ جو اس واقعی اس درجے کو پانے کے لائق ہوں واقعی ان کے اندر جو ہے اپنے سابقہ گناہوں کی زندگی کا اس کا احساس ہو اور گناہوں کے اس کے ان کے دل, دل, دل میں ندامت ہو اور آئندہ سے نہ اس کے ان کی طرف لوٹنے کا ارادہ ہو یہ ساری چیزیں اور اسی طرح بعض علماء یہ بھی پاتے ہیں کہ جس جو آدمی گناہ کرتا رہتا ہے اس کو گناہ کی وہ بولت پڑی ہوتی ہے اور اس کو مزہ آتا ہے اس میں تو اس کو چھوڑنا جو ہے گناہ کو ایک اس کے بہت مشکل ہے ایک آدمی فرض کرو گناہ کرتا ہی نہیں ہے گناہ کرنے کا اس کے پاس موقع ہی نہیں ہے فرض کرو شراب پینے کے حوالے سے ایک آدمی ایسے ماحول معاشرے میں ہے ہی نہیں کہ یہاں شراب ہو یہاں یا اس کو شراب پینے کی طرف اس کی کوئی رغبت توجہ نہیں ہے تو اس کے لیے تو شراب ویسے ہی ایک مکرو چیز ہے ایک ناپسندید چیز ہے اس کی طرف جانا ہی لیکن ایک آج جو شرابی ہے شراب کا عادی تھا شراب میں جس کو مزہ آتا تھا اب اس کے لیے اس چیز کو چھوڑنا جو ہے وہ معمولی بات نہیں بہت بڑی چیز ہے اور باقاعدہ اس کے لیے اس کو جہاد کرنا پڑتا پھر نفس کے ساتھ اس طرح زنا ہے یہ جو بھی اس طرح کے گناہ ہیں تو اس کو اس چیز کے چھوڑنے کے لیے جو اس کی کوشش محنت ہے اور بار بار دل میں جو شیطان اس کے دل میں ڈالتا ہے اس چیز کو امادہ کرتا ہے اس کو کرنے پر دوبارہ لیکن وہ اس سے بعد رہتا ہے تو یہی اس کی کوشش محنت جو ہے اس بات اس کے گناہوں کو نیکیوں بدلنے والی یہ چیز ہے تو خیر کہنے کا مقصد کہ یہ گناہوں کا نیکیوں بدلنا یعنی کہ عام کو حالت نہیں بلکہ ایک مخصوص حالت ہے ایک وہ درجہ ہے کہ جس کو پانے کے لیے واقعی اس طرح کی کیفیت ہو تو تب جو ہے وہ گناہ نیکوں بدلتے ہیں فاول کے بداللہ سیات محسنات یہ وہ لوگ ہیں جن کے اللہ تعالیٰ گناہوں کو نیکیوں بدل دیتا ہے اور قان اللہ غفور رحیمہ اور اللہ تعالیٰ بہت ہی بخشنے والا رحم کرنے والا ہے اس دونوں اللہ تعالیٰ کے ناموں کا اس کی مناسبت یہاں پر کہ جس طرح کہ بتایا ہے کہ گناہوں کو نیکیوں بدل جانا ایک بہت بڑی چیز ہے بہت اعلیٰ درجہ ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بیان بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ چونکہ ہر چیز پر قادر ہے اللّہ تعالیٰ کی بخشش مفرت بہت وسیع ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی خاطر ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ بندوں کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیں امن تاب و عام اللہ صالحہ فعنّ یتوب اللہ مطابع اور اسی لیے جب گناہوں کو نیکیوں بدلنے کا بیان ہوا تو مزید اس کی تاکید آئی آگے اگلیات میں امن تاب و عاملہ اور جو توبہ کر کے نیکمل کرتا ہے اس لیے بتایا کہ تیسری جو شرط ہے نیکمل کی تو یہ بنیادی شرط ہے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کرنے کی کہ جس نے توبہ کر کے نیک کمل کی فعنّ یتوب اللّہ مطابہ ہاں یہ وہ شخص ہے کہ جو حقیقی معنوں میں اللہ کی طرف لوٹتا ہے اللہ کی طرف وجوہ کرتا ہے یعنی اس میں کس چیز کا بیان ہے کہ جو آدمی اللہ کی طرف لوٹ رہا ہے کوئی معمولی سا کام نہیں کر رہا اللہ کی طرف جو توبہ اللہ سے توبہ طے ہو رہا ہے کہ کوئی معمولی سی بات نہیں بہت بڑی بات ہے حالک بات ہے کہ انسان کو اس چیز کا احساس نہ ہو اس پر اس کی توجہ نہ ہو لیکن حقیقت میں دیکھا جائے اور آدمی اگر دل سے باقی اس چیز کو محسوس کر کے کرتا ہے تو اس کو پتا چلتا ہے کہ میں میں کتنا بڑا کام کر رہا ہوں اور کتنی بڑی اللہ کی توفیق مجھ کو مل رہی ہے اللہ کی طرف لوٹنے کی توبہ طائب ہونے کی تو اس میں بائے و منطاب اور عامر اور جو طبعہ کر کے نیک عمل کرتا ہے فعنّا ہو یہ تو وہ مطابع تو یہ وہ شخص ہے کہ جو اللہ کے طرف حقیقی معنوں میں لوٹتا ہے اور توبہ ہوتا ہے آؤں نشۃم وزین شہدون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 اولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما والذين لا يشهدون الزور اور ولو یہ حاضر ہوتے نہیں گواہی دیتے زور جھوٹ کی باطل کی بزا عمر رو ہوئی اور جب ان کا گزر ہوتا ہے کسی بےحودہ چیزوں سے بیکار باتوں سے مر کراما کی تو گزر جاتے ہیں وہاں سے عزت کے ساتھ یعنی بغیر اس میں پڑے بغیر اس میں الجھے میں لذیذ اداد کی روح بیاتی ربیم اور وہ لوگ اداد کی رو جن کو جب نصیحت کی جاتی ہے ان کو یاد دلائی جاتی ہے بے آیاتی ربیم ان کی رب کی لمب عقر علیہ سم ومیاں تو نہیں گرتے اس پر سمن سم بحرے ہو کر ومیان اندھے ہو کر و لدین قلون اور وہ لوگ جو کہتے ہیں رب نا حبلا نا من اضوا جنا وضر الریاتِ نا قرۃ آئین اے رب ہمارے ہم کو عطا کر دے من ازوا جِن ہماری بیویوں سے وضریاتین ہمارے ہمارے اولادوں سے قرۃ آئین قرہ کے معنی ٹھنڈک آین جمع عین آنکھوں کی ٹھنڈک وجالمتقین اماما اور بنا دے ہم کو متقین کا امام یعنی پیشوا ان کا رہنما الائے کا یج زون الغرفہ الائے کا یہ وہ لوگ ہیں یوج زونہ جن کو بدلہ دیا جائے گا جزا دی جائے گی الغرفہ غرفہ کے معنی بالا خانے اونچے محل بے میں ان کے صبر کی وجہ سے بھائی الققع نفیہ اور ان کو وہاں پر ملے گا یا یعنی کہ پائے پائیں گے وہاں پر فیحا اس میں جنت میں تحیہ سلامہ تحیہ یعنی ان کو جو یعنی کہ ان کو یعنی ان کے استقبال کے جو الفاظ ہوں گے وہ اور ان کو سلام کہا جائے گا خالدین افیہ جس جنت جن میں ہمیشہ رہیں گے حسنت مستقرن و مقامہ آسنت مستقرن جو بہت ہی اچھی ٹھہرنے کی جگہ اور یعنی کہ رہنے کی جگہ ہے کل ماں یا ابا ابیکم ربی کل کہہ دیجئے ما یا ابا کیا پرواہ کرے گا یا ابا کے معنی کس چیز کی پرواہ کرنا یا اباؤبکم کیا پرواہ کرے گا تمہاری میں رب لاؤ کم اگر تمہاری دعا یا تمہارا ایمان نہ ہو فقد کر رب تم تم نے جٹا دیا فسو فیقون الزامہ بس پھر لازمی ہوگا یعنی اللہ کے آداب تم پر لازمی آ کے رہے گا آیت نمبر بہتر سے ستہتر تک کی جو سور فرقان کی آخر آیات ہیں ان کی تلاوت اور تجمہ پیش کیا گیا ہے فرمات اللہ تعالیٰ و لدین علیہ اشہد النظور اعباد الرحمٰن کون ہے اللہ تعالیٰ ان کی صفات بیان کرتے ماتا ہے کہ وَظین وہ لا یشہدون الزور لا یشن شا شا کے دو معنی ایک تو کسی چیز پہ حاضر ہونا کسی چیز میں حاضر ہونا موجود ہونا یا گواہ ہونا حقیقت میں دونوں معنی ہی قریب قریب ہیں ایک یعنی کے لازم ملزوم ہیں تو ویسے شادا گواہ کو کہتے ہیں اسی سے شاہد کا لفظ یعنی جو گواہی دیتا ہے تو اور گواہی کون دیتا ہے جو حاضر ہوتا ہے جو موجود ہوتا ہے اس لیے یہ دونوں معنی ہی ایک دوسرے کے لادم و لیکن دونوں معنوں میں فرق ہے یہاں پر دونوں معنوں میں یہاں پر تفسیر کے لحاظ سے فرق ہوگا تو لا یا الزور جو نہیں حاضر ہوتے زور زور کے معنی جھوٹ اور جھوٹ کیا ہے جو بھی کائنات کے اندر جھوٹ پایا جاتا ہے اس میں سب سے بڑا جھوٹ شرک ہے بدات ہے ہر طرح کے گناہ ہے اللہ کی نافرمانیاں ہے ہر طرح کے باطل ہے تو سبھی وہ یہ سبھی زور کے شکل زور میں آتا ہے کہ جو جھوٹ پہ جھوٹ کے محفل اور جھوٹ کے مجلسوں اور جھوٹ کو اس طرح کی جگہوں پر حاضر نہیں ہوتے وہاں پر نہیں آتے وہاں پر نہیں بیٹھتے اٹھتے تو اس سے مراد چاہے وہ شرک کی محفل ہو شرک اور مشرکوں کا وہاں پر اس طرح کی ان کی محفل چل رہی ہو جہاں پر مشرکوں کی باتیں چل رہی ہو مشرکانہ وہاں پر کوئی بات چیت ہو رہی ہو مشرکانہ کام ہو رہے ہوں یہ سب سے بڑا زور سب سے بڑا جھوٹ یا بدعات چل رہی ہوں جہاں پر سنت کے خلاف قرآن سنت کے خلاف کوئی بدعات چل رہی ہوں چاہے وہ بدعات بات چیت کے انداز سے ہو یا عملی انداز سے ہو کسی بھی انداز سے ہو یا وہ کوئی گناہ کی محفل ہو کوئی موسیقی کے گانے کا کوئی اس طرح کا پروگرام چل رہا ہو یا کوئی کوئی بھی حرام چیز کوئی بھی حرام چیز مرد عورتوں کی مخلوط محفل ہو غیر مر مرد عورتوں کی مخلوط مکس گیدرنگ ہو ان کی سمجھے نا کوئی بھی اس طرح کی حرام چیزیں سبھی یہ شہادت زور میں آ جاتا ہے کہ وہ جو جھوٹی محفلیں ہیں گناہ کی محفلیں ہیں حرام کی محفلے محفلیں سے ہیں ایسی جگہوں پر حاضر نہیں ہوتے ایسی جگہوں پر نہیں بیٹھتے اور اس چیز کا اللہ نے مختلف قرآن کریم کی آیتوں میں ذکر کیا صورت عام میں ذکر کیا کہ اگر تم دیکھتے ہو یعنی کہ ایسے لوگوں کو کہ جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا مزاق اڑاتے ہیں تو ان کے ساتھ نہ بیٹھو حتیٰ خود افیہ حدیث نغری ہاں صورت نساں میں کہ یہاں تک کہ وہ اس ان باتوں کو چھوڑ کر دوسری باتیں کریں تو کہنے کا مقصد کہ ہر وہ محفل ہر وہ مجلس کہ جس میں شرک ہو بدعات ہو گناہ ہو کو حرام کا کام ہو رہا ہو وہاں پر اس میں شریک ہونا وہ کیا ہے یہ شہادورزور کے اندر آئے گا کہ وہ ان اس جھوٹ کی محفل اس حرام کے محفل اس غلط مجلس کے اندر اس طرح غلط چیز کے اندر وہ شریک ہیں تو ایک تو اللہ عباد الرحمان کی یہ صفت اور اس صفت کو پڑھتے ہوئے ہمیں اپنے آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے خصوصاً آج کے دور میں آج کے دور میں ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ویسے تو بڑے توحید پرست ہیں لیکن کیا واقعی ہی؟ ہر لحاظ سے اس چیز کو اپنایا ہے کہ توحید ٹھیک ہے شرک کی محفل میں تو نہیں گئے کہ جہاں پر شرک کی باتیں ہوں شرک کے کام ہوں ہاں بڑے سنت کے اتباع کرنے والے ہیں بدار سے بہت دور رہتے ہیں کہ بیتیوں سے بہت دور رہتے ہیں بیتی محفلوں میں تو نہیں جاتے کسی ایس طرح مجلس کے مجرس مسجدوں کے اندر بھی نہیں جاتے جہاں یہ کام ہوتے ہوں لیکن جہاں پر حرام کے کام ہو رہے ہوں مکس گیدرنگ ہو کوئی میوزک گانے چل ہو ہوں کوئی اس طرح کے کوئی بھی حرام چیزیں چل رہی ہوں تو یہ سبھی کیا ہے یہ سبھی زور میں ہے ایسی جگہ پر بیٹھنا ایسی جج... مجلس میں شریک ہونا ایسی محفلوں میں شامل ہونا وہ شادون الزور کے اندر آتا ہے اور عباد باد الرحمان کی یہ صفت نہیں بلکہ اس کے خلاف ہے چل جی جائے کہ اگر یہ چیز شرکی ہو بدت کی ہو اگر شرک و بدعت کی ہے تو اس سے بڑھ کر یعنی ایسی محفل میں بیٹھنا بھی گناہ ہے اور سخت حرام ہے کہ جہاں پر شر کی باتیں ہوتی ہوں جہاں شرک کے کام ہوتے ہیں اگرچہ آپ وہ شرک کے کام نہ بھی کرتے ہوں اگرچہ آپ ان کی باتوں پر موافق نہ بھی ہوں لیکن صرف ان کی محفل میں بیٹھ جانا ہی یہی سب سے بڑا جرم ہے کہ جس میں ان مشرقوں کی تائید ہے ان کی سپورٹ ہے ان کی تقویت ہے اور تقسیر و جس کو عربی میں کہتے ہیں کہ ان کی تعداد کو زیادہ کرنا ہے ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اسی ربدات کے حوالے سے کہ بد جہاں جہاں بدت کے کام ہوتے ہوں بدت کی باتیں ہوتی ہوں سنت کے خلاف باتیں ہوتی ہوں چاہے کوئی مسجد ہو کوئی محفل ہو کچھ بھی ہو ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا بھی سخت آرام ہے اور وہی جو اللہ تعالیٰ نے دوسری یاد میں ہے ان نکم ازم کہ اگر تم ان کے ساتھ بیٹھتے ہو تو تم پھر انہی جیسے ہو اگر مشرقوں کی مجلس محفل ہے تو تم ان مشرقوں میں انہیں میں سے شامل ہو انہیں میں سے ہو اور اگر کوئی بدتیوں کی محفل مجلس ہے تو تم بھی انہیں کے ساتھ شریک ہو تو انہیں انہیں میں سے ان بتتیوں میں سے ہو چاہے آپ کو سمجھتے ہو کہ تم سنت کے بڑے مرتبے ہو لیکن تمہارا صرف ان کے ساتھ بیٹھ جانا ہی اور خصوصاً بیٹھنے کا مقصد اگر اس بدت کا انکار کرنا نہ ہو کیونکہ بعض اوقات آدمی کسی محفل مجلس میں جاتا ہے شرک کی ہو بدت کی ہو کسی گناہ گرام کی چیز کی ہو اس چیز کا انکار کرنے کے لیے اس کو ختم کرنے کے لیے اور لوگوں کو بتارے سمجھانے کے لیے تو زاری بات اس کا وہ دوسری ایک چیز ہے لیکن ویسے کو بیٹھ جاتا ہے دعوت دی جاتی ہے کہ آئیے جی بیٹھیے یہاں پر دین کی بات ہوگی اب دین کی بات کس دین کی بات ہے اللہ کے دین کی ہے یہ شیطان کے دین کی ہے قرآن و سنت کی ہے ابدات کی ہے وہ دین کے نام سے وہاں بیٹھ جاتے ہیں اور ان کی محفل مجس جمتی ہے اور ان کی مجلس محفل, محفل کی رونق بنتے ہیں اور ان کی تعداد بڑھتی ہے ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور یہی سب سے بڑا اور بعض رویتوں میں جس طرح آتا ہے منعن صاحب بدع فقاد فقط عن آرا حد من اسلام کہ جس نے کسی بتی کی تعاون کیا کسی بھی انداز سے تعاون کیا اس نے دین کو مٹانے دین کو گرانے پر تعاون کیا اور حضرت علی کی جو حدیث ہے کہ جس میں آپ وسلم نے چار طرح کے لوگوں پر لانت کی اس میں ایک کون ہے من آوا محدثن کہ جس نے کسی محب بتی کو پناہ دی اور پناہ دینے کا معنی کسی لحاظ سے اس کو سپورٹ کرنا کسی لحاظ سے بھی مالی طور پر بات چیت کے اندر اس کے ساتھ بیٹھ اٹھ کر اس کی محفلوں میں جا کر یہ سارا اس کی ہے کہنے کا مقصد ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے آج بہت سے لوگ وہ صرف خیر کا جذبہ نیکی کا جذبہ دین کا جذبہ لے کر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ لوگ کون ہیں اور اسی ہم دیکھتے ہیں صحابہ اکرام طعب احمد اکرام صلی اللہ علیہ کا آپ دیکھیے کہیں ان سیرت اٹھا کر بتیوں کے قریب تک نہیں پھٹکتے تھے بلکہ ایسے آدمی کو بھی اپنے سے دور کر دیتے جس کے بارے میں پتہ چلتا کہ بتیوں کے پاس بیٹھ کر بیٹھ کر آیا ہے ان کے بعد بیٹھا اٹھا ہے اور سختی سے اپنے ساتھیوں کو اپنے شاگردوں کو منع کرتے چاہے کوئی بتتی عالم بھی کیوں نہ ہو کہ کہیں اس سے جا کر ایسے بتتی عالم سے کوئی علم سیکھنا اس سے وہ ان کو سختی سے کرتے کسی کس لیے کیونکہ ایک تو ان کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے کا جو گناہ ہے اور دوسرا ان کی بداعت کا جو انسان پر اثر پڑتا ہے تو اس لیے ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اسی اس طرح جیسے بتایا کہ ہر حرام کی محفل کہ جہاں پر حرام کے کام ہوتے ہوں غیر شرعی کام ہوتے ہوں کوئی بھی غیر شرع جس محفل کے اندر کام ہو وہاں پر شریک ہونا وہاں پر جانا اٹھنا بیٹھنا سختی سے منع کیا گیا ہے اللہ کے نبی علیہ وسلم نے منع فرمایا ایسے دسترخوان پر بیٹھنے سے کہ جہاں پر شراب چلتی ہو چاہے آپ شراب نہ بھی پیتے ہوں لیکن شراب چل رہی ہے ایک آرام کا کام ہو رہا ہے آپ کو اجازت نہیں کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھیں ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں اور اگر یہ چیز حرام ہے تو چے جے کہ کافروں کی محفلوں میں جانا اور وہ بھی ان کی جو دینی محفلیں ہیں کرسمس ہیں کوئی ان کی دیوالیاں ہوں ان کی اس طرح کے جو بھی اس طرح کے پروگرام ہوں ان میں شریک ہونا تو اس کو بھی علماء نے بلکہ بعد علماء نے تو اس کو شاہد والذین لدین علیہ یا شہد اس شاید کو وہاں پر لا کر خاص طور پر اس کا ذکر کیا ہے کہ احباد الرحمان کی صفت ہے کہ وہ اس طرح کی جھوٹ کی محفلوں اب کوئی شک نہیں کہ کرسمس ڈے جو ہے وہ سارا کا سارا جھوٹ کا پلندہ ہے دین ہی سارا جھوٹ پر مبنی ہے اور کرسمس ڈے کی حقیقت بھی ساری جھوٹ پر ہے یعنی اگر دیکھا جائے تاریخی طور پر بھی کہ واقعی عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش جو ہے وہ پچیس دسمبر کو تھی اس میں ان کی اپنی کتابیں بتاتی ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے موسم ایسا تھا کہ جس میں سردی نہ تھی اور پچیس دسمبر کو خصوصاً فلسطین کا اس علاقے کے آپ دیکھتے ہیں کہ موسم کیسا ہوتا ہے تو خود ان کی اپنی کتابیں ہی ان کے اس خراف یعنی اس کہ اس جھوٹ کا رد کر رہی ہیں تو کہنے کا مقصد سارا وہ پلندہ جھوٹ کا پلندہ ہے جس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے اس سے بڑھ کر کے مزید ایک کھلا کفر ہو اللہ کا بیٹا قرار دینا تو میں صرف میں ایک مثال دے رہا ہوں تو کوئی بھی یعنی کہ اگر عام کوئی حرام کی محفل جہاں پر گانا موسیقی چلتا ہو وہ حرام ہے وہاں پر بیٹھنا حرام ہے تو چے جائے کہ وہاں پر جہاں پر اللہ کے دین کا مزاق اڑایا جاتا ہو کہ جو اللہ کے بیٹے بیٹیاں مقرر کرتے ہوں اور جو اس طرح کے اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہوں اس سے بڑھ کر کیا جرم ہے تو اس لیے ہمیں ان آیات کو پڑھتے ہوئے حقیقت میں سمجھنے کی سوچنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اگر بندے بننا ہے تو اس کی میں شرط ہے بلدین اللہ شہدور کہ جو جھوٹ کی غلط محفل ہو حرام کے محفلوں میں شریک نہیں ہوتے چاہے وہ شرک کی ہو چاہے بدت کی ہو چاہے وہ کسی گمراہ کون قسم کے عقیدے رکھنے والے کافروں کی ہوں اس طرح کے لوگوں کی ہوں یا عام حرام قسم کے جہاں پر جہاں پر کام ہوتے ہوں بل لدین جو, جو حاضر نہیں ہوتے اس طرح کی محفلوں میں اور جس طرح ہم نے بتایا کہ یشادن کے لفظ جو ہے اس کا ایک معنی حاضر ہونا اسی میں فمن شاہد امن کو کہ جس نے تم میں سے جو رمضان کے مہینے میں تم میں سے حاضر ہو یعنی موجود ہو فل اس کے روزے رکھے تو شاہدہ کا معنی یہاں پر حاضر اور دوسرا شاہدہ کا معنی جو شہادت سے ہے گواہی دینا اور اس کے بارے میں بھی نبی علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ سے جب گناہوں کے بارے میں آپ نے گناہوں کا ذکر کیا تو گناہوں کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے کیا فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے اشرک باللہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا اس کے بعد عقوق الوالدین والدین کی نافرمانی کرنا اس کے بعد ٹیک ٹیکر لگا کے بیٹھے ہوئے تھے سیدھے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں اور ہم آتے ہیں علا و شادت ظور ہیں کہ آپ بار بار اس جملے کو دہراتے رہے علا و شاد کے منی کہ خبردار اور جھوٹی گواہی شادت کے منی جھوٹی گواہی تو آپ اس جملے کو بار بار دہراتے رہے حتیٰ کہ صاحب فم ہیں کہ آپ ہم نے کہا, کہا کہ آپ یعنی کب خاموش ہوتے ہیں تو اس میں جھوٹی گواہی کہ کسی یعنی کہ جی, کسی کے بارے میں جھوٹی گواہی دینا کہ جس میں کسی پر ظلم ہو زیاتی ہو اس کا حق مارا جائے جو بھی ہو تو جھوٹی گواہی جو ہے وہ یعنی وہ بھی اس میں آتی ہے مرتمہ و لدینا شہد و کے جو جھوٹی گواہی دیتے یا جھوٹ کی محفلوں غلط محفلوں کے اندر شریک نہیں ہوتے وہ ادا مرو بلغ مرو راما اور جب وہ لو کے معنی کیا ہے ویسے تو اس کا مانا کیا جاتا ہے بےحودہ بات یعنی بیکار چیز جس کا کوئی فائدہ نہ ہو ہر وہ کام جس کا کوئی دین دنیا کے لحاظ سے کوئی فائدہ نہ ہو اس کو لغو سمجھا جاتا ہے تو اور اس میں صرف وہ زور کی بات نہیں جب زور سے منع کیا یا زور کے اس چیز کو عباد الرحمان کی صفت سے عباد الرحمان کو اس سے بری قرار دیا تو صرف وہی وہ نہیں بلکہ ہر وہ چیز کہ جو لغو ہے بیکار ہے جس کا کچھ فائدہ نہیں اللہ کے ایک بندے اس سے بھی دور رہتے ہیں اس سے بھی کنارہ کشی کرتے ہیں تو لغو سے مراد پھر یہاں پر کیا ہے اگر تو کوئی بےحودگی کی شکل میں کوئی گانے میوزک تو وہ تو واقعی ہے لیکن اس کے علاوہ ویسے بھی کوئی ایسی چیز جس کا کوئی دین دنیا کے لحاظ سے فائدہ نہ ہو یعنی کہ بیٹھے گپ شپ لگا رہے ہیں کہ جس میں کوئی دین کی کوئی دنیا کی فیدہ فائدے کی بات نہیں ہو رہی یا کوئی آج کل خصوصاً جو میچ ہیں مختلف طرح کے کہ جن میچوں کے اندر نہ تو جسمانی طور پر واقع ہی انسان کو کوئی طاقت قوت مل رہی ہے کہ جو طاقت قوت اس کے لیے آگے چل کر کوئی جہاد کے کوئی اسلام کے غلبے ان چیزوں کے لیے کام آ سکے کہ جس طرح کے اللہ کے نبی نے گھوڑ میں سواری تیر اندازی ان چیزوں کی آپ نے غبت دلائی تو بلکہ بعض عزیزوں میں کیا آتا ہے کہ انسان کا ہر کام جو اس طرح کی چیزیں ہیں وہ لغو ہے سوائے اس کا بیوی بی کے ساتھ بیٹھنا بات چیت کرنا اس کا اپنے گھوڑے گھوڑے کو تیار کرنا گھوڑ سواری کرنا یا تیر اندازی کرنا ان چیزوں کو آپ نے فرمایا کہ ہاں یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو لغو نہیں ہیں یعنی کہ ہر کھیل تماشا ہر وہ کھیل کھیل کے طرح کی چیزیں کہ جس میں اگر دنیاوی طور پر آدمی کہے کہ بھائی دل لگی ہے ٹائم پاس ہو رہا ہے اور ایک اچھی یعنی کہ ریفریشمنٹ ہو رہی ہے ذہنی طور پر لیکن اس میں کوئی جسمانی قوت طاقت نہیں مل رہی کوئی جس دین دنیا کا کوئی بڑا فائدہ نہیں ہو رہا اس کو اسلام نے سبھی کو لغو میں شمار کیا ہے اور اسی میں بہت سے ہمارے طرح طرح کے جو میچ ہیں کہ جس پر کہ دن ضائع ہوتے ہیں خصوصاً کرکٹ کرکٹ وغیرہ کے میچ یہ سارے یعنی کہ علماء اس کو میں شمار کرتے ہیں تو فمباتیں واعضہ مرو بے لغوی اور جب کوئی بے کار قسم کی محفل و مجلسوں کے اس طرح کی باتوں کے پاس سے گزرتے ہیں مرو کی تو گزر جاتے ہیں وہاں پر باعث طریقے سے باعظت طریقے سے مانی کہ اس چیز میں پڑھنے کے بجائے اس چیز کو کرنے کے بجائے اس میں الجھنے کی بجائے اگر کوئی لوگ بیٹھے ہیں کوئی اس طرح کی محفل باتیں کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ شریک ہونے کے بجائے وہاں سے وہ اپنے کان لپیٹ کے جسے کہتے گزر جاتے ہیں تو باعث طریقے سے گزر جاتے ہیں ان چیزوں میں شریک اپنے شرکت کیے بغیر اس کا معنی اچھا مرو کرامن کلفت کی مانا کیا دیتا ہے اس کے کس طرح کی محفلوں میں شریک ہونا کیا ہے اگر کہ یعنی کہ وہاں سے یعنی کہ نکل جانا وہاں سے کان لپیٹ کر نکل جانا یہ عزت ہے یہ باعث طریقہ ہے تو ان میں شریک ہونا پھر کیا ہے اس کے برعکس ہے اس مزلت ہے یعنی اس کے اس میں شریک ہونا اگر مرو کرامن لفظ ہم کو معنی دیتا ہے کہ اس کا مفہوم کیا ہے کہ ایسی محفلوں میں ایسی چیزوں میں شریک ہونا وہ عزت کے خلاف ہے ایک ذلت کا رستہ ہے اور اپنے آپ کو ذلیل کرنا اور باقی ذلت ہوتی بھی ہے کہ آدمی بعض اوقات ہے ایسے بے قسم کے لوگوں کے ساتھ اس کا واسطہ پڑ جاتا ہے کہ جن کے ساتھ بیٹھنے مٹھنے کی وجہ سے اور ذلیل ہوتا ہے ایسے کام وہ کر لیتا ہے ایسی کسی چیز میں گزرتے ہوئے کہ جس کام کو کر کے اس کی عزت خراب ہوتی ہے تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہے کہ اللہ کے نیک بندے جو ہیں عباد الرحمان جو ہیں ان کی یہ صفت ہے کہ اس طرح کے بیہودہ اس طرح کے بیکار چیزوں کے اندر بھی ان کی کوئی شرکت نہیں ہوتی یعنی ان کے کہنے کا مقصد ان کا ہر کام جو ہے ان کا ہر کام اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی دین کا مقصد یا دنیا کے دنیا دین کا کوئی بڑا فائدہ یا کوئی دنیا کا بڑا فائدہ ہے یہ ہوتا ہے ورنہ بغیر فائدے کے بغیر کسی مقصد کے چیزوں کو کیا جانا یہ وہ لغو چیزیں ہیں جو عباد الرحمان کے ان کے زندگی کے ان کے کے خلاف ہے